عمد لله نحمده ونستغيره ونستغفره ونملوه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور يمززنا عن سيئات عمالنا يهد الله فلا مضلنا ومن يهدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد محمد عبده ورسوله عمّ عباده فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقواها تدفلها من ذكاها وقد خاو من دستاها كذب التمود بالتغواها إذن ما تعشفاها فقال لهم رسول الله إن أعتقد الله وصفياها وكذبوا وفعقاروها فتملم عليهم ربهم بذنبهم وصوباها ولا يخاف وقباها صدق الله العظيم أبش رحلي صدري ويسر لي أمري محرل بذنب اللساني فهو قولي محترم بھائی اور دوست آیت میں نے پڑھ لی آج چند آج میں پڑھ لیس میں انسان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس کو ہم نے بتا دیا اس پر ظاہر کر دیا سمجھ آ گئی اس کو, کو بھجور کی دی اور تقوا پروزگاری کی دونوں باتوں کا فہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا جب تک انسان پاگل نہ ہو تو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں پارٹی پر جا کر لیٹ جاؤں تو مارا جاؤں گا اور کوئی نہیں کہتا کہ اس وقت موت پر قسمت میں لکھی ہوئی ہے اگر پارٹی پر لیٹ کر نہیں ہوئی تو آ جائے گی نہ نہیں ہوئی تو نہیں آئے گی یا پہلے لکھی ہوئی نہیں ہے تو کیسے آ سکتی ہے کہ میں تو جا کر لیٹ جاتا ہوں ایسا کوئی نہیں کرتا میں یا صبح آپ یہ ہے تو یہاں کھڑے ہو جائیں لوگوں سے ہیں کہ روزی تو آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ مل کر رہے گی آپ دکان کو مل جائیں وہ یہ بھی آپ کی بات مان لے گا نہیں مانے گا یہاں تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ بھر کر نہیں بیٹھتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جائے کہ عمل کرو تو اس بار تقدیر کا بہانا بنا کر عمل سے اپنے آپ کو چھڑانے کی فکر کرتے ہیں ہمارے ایک سلوک ہے میں نے کہا کہ نماز پڑھا کرو نا ذرا نماز سوچ سمجھ سے کہا کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ تبارے صلاح نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے توفیقرمائے پاکر ہم ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے میں نے کہا پہلے تو میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کھانا کھانے کی توفیق کا فرمائے چلیے دعا کریں کہ نماز پڑھنے کی توفیق کھانا کھانے کی توفیق کیسے ہوئی کہ آپ ادا کیا اٹھے آئے یہاں پر بیٹھے کھانا منگوایا نوالا اٹھایا منہ میں ڈالا اس کو چبایا اور اس کو نکلا تو تک سارا والنٹری ایکشن تھا نا جی اس جگہ تک سارا پہلے ارادی تھا جب آپ نے اس کو نکلنے کے لیے اس پر کر لیا حلق میں ہاں اس کے بعد اب غیر ارادی ہو گئے یہاں تک تو ارادی تھا اتنی کوشش تو آپ نے کی نا اس کے بعد یہ چیز وجود میں آئی دنیا کے کام میں کوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ بھرے بیٹھا نہیں رہتا لیکن جب سیاست کا مطالبہ کیا جائے عمل سالے کا مطالبہ کیا جائے برائی کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس باقی تقدیر کا سارا لیے بیٹھ لے بیٹھتا ہے مجھے توفیقی نہیں ہوئی کہ اللہ سے کہیں کہ مجھے توفیق دے میں ایک دفعہ یہاں سیکرٹریٹ گیا تو وہاں ایک افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا انتفاق کر وکیل صاحب آ کے بات چیت شروع ہوئی تو وکیل صاحب کہتا ہے میں کیا بس گواس نے کڑی ہوں سے مجبور کری ہوں بہار مانگنا تھا پھوس گئے تو سے پوچھوں گا کہ ایسے ایسے آرام سے خوشی تھے میں گورنر کو دینا فرق ناچتے تعلیم خدا خبر ہوگا ببا سے اردو میں کیا کہتے ہیں پہلے سے باہر ہو تو اس کا صحیح کپلے آواز خارج کرنے والے کو آدمی پچیس پچیس تو کہ آواز خارج کرنے والے پہلوان یہ بیٹھے اس کو جا کر ایسے بات کہہ کر آ جاؤ نہ یہ بات اس کو کہہ کر آ جاؤ اگر دو تین ہو میں ہوا خارج نہیں کی نا تو یہاں تو ضرورت نہیں کر سکتے یہاں تو سیٹ اسٹینڈ کرتے ہیں سب کے سامنے اور خوش آمد اور آگے پیچھے ہونا آدمی اور خوش آمد کرنے اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے تو با یہ انسان کا حال ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خود ہی چھٹی دی ہے قالام آجور آخواہ اس کو حجور کا راستہ تخواہ پردگاری کا راستہ دونوں کا انسان کی طرف اعلان کر دیا گیا دونوں کی سمجھ اس کو دے دی اور اس بات کو بھی بتا دیا گیا قطف الحمدہ اور قطف مندہ جو پاک ہوا جس نے تکوا اختیار کیا وہ تو ہوا کامیاب اور ہوا ہوتا بابر باد جس سے تقوی کی گلاس کو چھوڑ کر پھر اس کو کی گلاس پہ اختیار کیا پھر عام لوگ دنیا دار دنی دنی لوگ کہا کرتے ہیں نفاذ میں کہ آج تو میں ربت نہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا نازل ہوا تھا نماز کا چیپٹر روزے کا چیپٹر حج کا چیپٹر رقعت کا چیپٹر قرآن سے نازل ہوا وہ ہوتا قرآن کا ربط بہت نفیس بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے اور اس کو جس بات جو استاد تین چار دفعہ درخت دیتے ہیں پاک اس کو ربط سمجھانا شروع ہوتا ہے چوتھی دفعہ جب میں درس دے رہا ہوں تو اس دفعہ مجھے خود دوستانا شروع ہوا ہے اس کا لوگ پاتے کہ کیسا نتیج سکتے کہ ہم نے اصول بیان کر دیا کہ ایف ایس کو مجور تقوا پر ادگاری دونوں کے الہام انسان کے اندر کر دیا گیا ہے اور یہ بات چیت کو بتا دی گئی ہے کہ تقواہ پر ادگاری اختیار کی ہو تو کامیاب ہوا اور جس ایف ایس کو گنا کو اختیار کیا وہ ناکامیاب ہوا کرد سموا کو میں سمود کا تذکرہ شروع ہو گیا اس اصول کو وہاں چھوڑ کر تو میں کا تذکرہ شروع ہو گیا رابطہ بھی ابھی تو کیا بات کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر قومی سمود کا تبکرہ شروع کر کیوں شروع کر دیا قومی سمود کا تبکرہ یہ جو اصول ہم نے بیان کیا ہے اور اس کے مطابق وہ پہلے تم سے پہلے قومی سمود استعمال ہوئی تھی اور ان کے انہوں نے وہ چھوڑ کر تدخوا مند کا اختیار کیا تھا اور پھر ہم نے ان کو ایسے ادارش کیا تھا وہ جو اصول پیشہ ہم نے بیان کر دیا اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن یہ تو قوم سموچ کے حال میں ہے اسے تم دیکھو کیا انجام ہوا اور ایسے ہی لحاظ فرمایا گیا کہ اظہار الفساد بخر باغ کے سبادی بابل کل سیرو فلار فرض روح کے ناک وز اللہ ملک خوش کی و سری پر جو بھی فدار ظاہر ہوا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا تاکہ اللہ تبارک صحالہ ان کو ان کے کیے کا مدد سکھائے ہو سکتا ہے جب ان پر ان کے خراب امال کی وجہ سے سختی آئے اور ان پر عذاب آئے تو ہو سکتا ہے یہ تو بتائے وہ جائیں مڑ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے تو رجوع کر لیں ہو سکتا ہے یہ اس بات کو سمجھ جائیں ان کو یہ فائدہ ہو جائے کل سیرو فی الحال سیرو زمین میں وجن ضرور دیکھو کہ کیا جام ہوا تم سے پہلے لوگوں کا آئیے اگر آ تو میرے سامنے سے میرے سامنے سے ادھر بیٹھ جائیں اور میرے سامنے بیٹھ تو میری بات کو سنیں بس اس کے آداب کے خلاف ہے میں یہاں ہر ایک بات بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کنسرنڈ ہوتا ہوں سمجھے نا جی ہر ایک بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ اور جب وہ توجہ نہیں دیتا تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ تو صرف وہ وقت رکھانے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ہم آپ سے پورے کنسرنڈ ہوتے ہیں جو. پورا رابطہ رکھ کے بات کرتے ہیں خود کی طریقہ جو فضاد ظاہر ہوا انسان کو اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تاکہ انسان اللہ تبارہ تعالیٰ روپئے سیے کی کا مدد چکھائے ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو توبہ توبہ طائب ہونے کی توفیق ہو جائے اور یہ اللہ کی ضرور یو کر اور یہ ہم نے جو اصول بیان کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو اپنی ثبوت دیتے ہیں پر ضرور فی الحال سرو زمین وہ کوئی نظر دیکھو کیا انجام ہوا تم سے پہلے لوگوں کا رحمان اللہ جو زمین پر حالات و واقعات گزرے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ زمین پر موجود ہے نو والام کی ڈوبنے والی کشتی ابھی بھی کوئی آر کی چوٹیوں پر برفانی سوتوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے جس سال برف باری کم ہو اوپر سے گزرنے والے جہاز اس کے اسی کے سرے کو اوپر اٹھا ہوا دیکھتے ہیں آج تک اللہ تبار تعالیٰ نے اس آرکیولوجیکل ریکارڈ کو آپ کے لیے محبوب رکھا ہوا ہے اور سلزلہ کاج ہے راراڑ کا کوئی یوبی کا سلزہ کو ہے اس کے دامن میں ابھی بھی وہ بستی ہے جس بستی کا نام ہے اسی اسی آدمیوں کی بستی اسی آدمیوں کی بستی جو اسی آد... آد... آدمی نو علیم کے ساتھ نو میں بچے ہیں اور نے یار آٹھ ستر کا اس کے دامن میں بستی بسائی ہے جس کے بستی کے نام ابھی تک اسی آدمیوں کی بستی ہے تو ایک اتنا پرانا ریکارڈ ہے جو کہ محفوظ اللہ نے رکھا ہوا ہے روب الخاری جو ہے سعودی عرب کا چوسا ایسا ایسا سرا جس میں کچھ بھی نہیں ہے رہتے رہتے اس میں تیل کے لیے کھدائی کرنے کرتے ہوئے نو فٹ قد والا آدمی آدو سمود والا کھودا کیا ہے اور مختلف ویب سائٹوں پر اس کی تصویر وغیرہ سب چیزیں آئی ہوئی یوں آئی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھی نے فوٹو سیئر کر کے ساری تفصیلات مجھے لا کر دی ہوئی ساتھی کوشش ہوتی ہے کہ جدید ترین بات مجھے پہنچے کہ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے یہ ایک بار کی تحقیق میں تھا کہ نوے فٹ والا کا آدمی جو تھا اس کے کوئی باقیات ملے کہتے ہیں کہ روب الخی جو سعودی عرب کا علاقہ ہے چوتھا خالی حساب سے اس میں سے وہ ملا ہے آپ بھی کوشش کریں تو آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گی کہ پھر وہ زمین میں دیکھو پہلے لوگوں کا کیا حال رہا ہے ہم نے جو اصول بیان کیا ہے اس کے تحت لوگوں نے زندگی گزاری ہے اور گزاری ہوئی زندگی کا انجام سامنے آیا ہے اور ثبوت کی شکل میں زمین پر محفوظ ہے ایک قوم لوت کو جبریل السلام نے اٹھایا ہے اور اتنا بلند کیا ہے کہ ان کے مرغوں اور پرندوں کی ان کے مرغوں اور ان کے کتوں کی آواز ان آوازوں کو پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنا ہے پھر وہاں سے الٹا ہے اس اور وہ اردن کے علاقہ ڈیڈ سی ہے وہاں یہ چھ لاکھ کی آبادی گری ہے اتنا بڑا کھڑا بنا ہے کہ چاروں طرف کا پانی آ کر جمع ہوگا اتنی بڑی جھیل بنی ہوئی ہے کہ اس کو سمندر کہتے ہیں باہر میت ڈیڈ سی حالانکہ اس کا یہ اٹلانٹک اور اس کے ساتھ ہے تو کوئی پیسے بکوشن کو پیسفک اٹلانٹکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جھیل ہے وہ لیکن اتنی بڑی جھیل ہے کہ اس کو سمندر کے بہر میں یہ بیڈ تھی کیونکہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی وہاں کا سب نازل ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی نمکیات کی ہیں کہ میں مچھلی کوئی کیڑا پتنگ کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی جہاز نہ لیا تھا فی ہم نے اوپر, اوپر کو نیچے کر دیا کبھی بھی کہتے ہیں کہ زمین کا لوسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹ سی ہے کو صاف پرانے کا نیچے کر دیا اس کو تو نچلا ترین نقطہ زمین میں یہ بحر میت کا ہے ڈیٹ سی کا ہے اور اس کے جو اس, اس کا پیندا ہے اس کے پیندے میں ابھی بھی مکانات کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک ضلع انسانوں کے لیے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھا ہوا ہے انیس سو پندرہ سولہ کے قریب کوئی عاجی صاحب کی وفات کریں عاجیب نظلم عاجی مکی رحمت اللہ علیہ اس کم میں مطالعے کے شو کے نہیں ہیں انیس سو کے قریب ہے کہ اٹھارہ ستاون میں ہجرت ہے انیس سو کے لگ بھگ کوئی اٹھارہ سو ستانوے وغیرہ استا ہے اس وقت فرون موسا کی لاش نکالی گئی ہے اور یہ واقعہ ہے غازی احمد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ نے سامنے کا عالم نے آکر اعتراض کیا کہ حضرت پران پاک کی آیت میں آیا ہوا ہے پھر یوم منورج جی کا بدلنے کا یہ تکونخلف کا آیا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی بنی تو ایسے آیت کا تو سیدھا جو ہے وہ پہلے استمراری کا ہے سیدھا استمراری ہے عربی کا قاعدے کے مطابق اور مظاہرہ کا سیدھا ہے مظاہرہ کا سیدھا جو ہے اس کا استعمال استمراری ہوتا ہے اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہے تو آئے تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ کا نمونہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آئندہ ایبر کے نمونے کے طور پر جاری رہ گئی اور وہ جو ہے ناپید علاج فروغ نے کی کیجیے صاحب نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں تھوڑے عرصے میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی فرانس کا ایکسانی ورکر جو ہے وہ آرکیالوجی کی کسی ٹاپک پر فراہم مصر مصر کا پورا خاندان ہے ان کو فروغ کہتے ہیں فرونا ایک قرآن نہیں ہے یہ فرون خاندان ہے فرہون فیملی ہے اور اس کی کئی بادشاہ کر رہے ہیں تو تحقیقات کر رہا تھا فرونی موسی اس کا نام رام سیش کا اس کو نکال دیا اور اس کے سر پر لگی ہوئی جو تختی تھی اس کو پڑھا اس پر سارا ریکارڈ لکھا ہوا تھا اس کی ممی کو جو دیکھا اوپر کے پٹیاں ڈال کر اس کے بدن پر ریت جو سمندر کی تین ہوتی ہے سمندر کی تحت وہ چمٹی ہوئی تھی سارے ثبوت اس پر موجود تھے چرچ والوں نے اس آدمی کو مل کر سے کہا کہ آپ اس اپنی اس تحقیق کو منظر عام پر آپ لائیں کیوں کہ آپ عام پر لائیں تو اس سے چرچ کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہا میں نے اتنا ریسرچ کا کارنامہ کیا ہے اتنی بڑی اچیومنٹ میں نے کی ہوئی ہے اتنا بڑا مجھے اعزاز ملے گا اور دنیا تحقیق میں دنیا ریسرچ میں میرا اتنا نام ہونے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو مشغول نہ کروں تو اس نے خوش آیا کیا ساری دنیا کے ریکارڈ میں ہر جگہ سارے اخباروں میں آیا اور ابھی بھی قائر ہے کہ گھر میں پرونی پڑا ہوا ہے پورا بدن جہز اس کا محفوظ ہے فنگس گروتھ کا اس کا پرابلم ہوا تھا تین چار سال پہلے تو اس کے فرانس کے کس ملک کے لوگوں نے کہا کہ ہماری لبارٹی بھی لاؤ گے تو ہم اس فصلے کو بھال کر کے دیں گے اپنی اللہ تبارک و تعالی ہے آ کے نتائج زمین کی سطح پر اور زمین کے نیچے محفوظ رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور ان کا اندازہ ہو کہ کیسے آمال کے کیا نتائج سامنے آئے اللہ تبارک منقاہ نے تبارہ سالن ہے تقواہ اور بروزگاری دونوں کے رشتے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں دونوں کا فہم اس کو دے دیا ہے دونوں بات اس پر الہام کر دی ہے دونوں کو اختیار کرنے کا پورا اختیار دے دیا ہے اختیار کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا نہ اختیار کرے کوئی ٹوک نہیں سکتا فیصلہ اس کا خود کرنا ہے جب کسی چیز کی طرف فیصلہ کر کے آگے بڑھے گا اور محنت کرے گا یہ جب محنت کرے فیصلہ کر کے ارادہ کرے گا ارادہ کر کے محنت کرے گا محنت کر کے یہ ثبوت اللہ کے دربار کا فراہم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور فعال اللہ معیز ہونے کے ناطے اس کو وجود بخشے گے اس طرح کسی پروفیسر صاحب آئے کہا کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا ہے اس کا آخری چانس ہے اور اس کو پاس کرنا ہوگا ورنہ نکال دیا جائے گا رہے گا جی ہم سے جو مدد بھی ہم کریں گے تاکہ اس پہ بڑا نقصان نہ ہو پسند کو جو کھول کے دیکھا ایک دفعہ لکھے ہوئے باقی ساری سیٹ خالی اس پچ لگی ہوئی بلیک سیٹ لکھو سب کوئی کہہ جی کہ اس کو ڈاکٹر سجا نے فیل کیا میں تو سب پہل کے جب ان کا ثبوت کر کے وہ ثبوت فراہم کر سکتا سر نے رکھا تو اس کا میرے پاس کوئی علاج خالی نہیں داخل بھی نہیں کر سکتا کیا ہوں دوست اپنا ثبوت فراہم کر کے آگے لا کر ہمارے رکھ لیے ہے اب ہم اس پہ کیا کریں وہ جو طلباء ہوتے ہیں فیل ہونے والے یہ بڑے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پروفیسر ناگی کو بلوچستان میں قتل کر دیا اس ایسے ہی کہیں کہ آپ نالائک ہو تو فیل ہوئے میں کیا کروں اور پچھلے دور میں طلبا بڑے چھڑے ہوتے تھے یہاں ہوتے تھے تو میرا اور کے پاس آ رہا جانا تھا ایسا طالباتی ہو کر آتا تھا نا میں پھیلو گی میں سجید لوں گا ہاتھ مار مار کے شور بچا بچے کنٹرولر کو لے کنٹ, کنٹ پر رول وہ خوش جاتا ہے یاد اسے چھڑا دی تھی تحریر کیا, کیا جائے جا جا فلم میرے پاس آ پھر کہ میرا کیا ہوگا باپ مسئلے کے کے مسئلے ایک حال ہے نے مسئلہ شیٹ ہو جس پہ آپ بھر دیں لکھی ہوئی ہو تمہیں پاس کر لوں گا وہ جا کر باپ کے سر پڑیں گے کہ میرے لیے یہ کراؤں بارے بڑے ہیں بڑی زبان میرے لیے کراؤں باپ نے کہا کیا یہ تو کر سکتا ہے چی باتیں ہمارا ملک اتنا گیا گزرا یہ چودہ بہت ساتھی آدمی ہے کم از کم چھ ایسی باتیں ہیں پر کا پروی ہو سکتا وہ نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے اسی سے کوئی نہ کوئی ملک چل رہا ہے اب وہ ایک منڈا پھرے ایک کے پاس میں نے اپنی جان سان میں نے کہا پھرتے پھرتے پھرتے پھرتے سب پھر برا کر واپس آئے کہ اب کیا ہوگا میں نے کہا یہ ہوگا کسی کہ کلاسوں میں جا کر بیٹھے پڑھے شوق پیدا کرے کتاب پر بیٹھے ایک دن ایک طالب علم آیا میرے پاس کہ سارا میں نے سنا ہے کیا پڑھائی کے ایک تعویذ دیتے ہیں میں کیا بالکل میں ایک تعویذ دیتا ہوں اس تعویذ کو باندھ کر کرسی پر پانچ گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے تو آگے سے سوالی دردوں سے جواب دے رہا ہے کہ یہی تو وہ مصیبت ہے جو میں کر نہیں سکتا یہ تو وہ مصیبت ہے جو میں نہیں کر سکتا تو خیر عرض یہ ہے یہ تو نتائج صحیح تب سامنے آتے ہیں جب آدمی میں نہ کرتے کوئی کرتے چاہتا اور کہا آپ ایک غلط ثبوت فراہم کیا غلط ترتیب استعار کی غلط آگے آئے اور اس پر اللہ کا فیصلہ نافذ نہ ابھی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جاؤ یہ جی ہائی کورٹ میں سب کرو سپریم کورٹ میں سب کرو پاکستان ایک ملنے ملانے کا روایت ہے اس لیے ہمارے جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں ہار ملنے والے سے ملو اچھی طرح چاہے لائے ہیں اس کو خوب بہت کریں اسے کام تو ہو سکے آپ اور کرا گیا جی فائل میرے پاس آئی ہوئی ہے کون پر اتنا ریکارڈ اتنی گوئی ساری ہو کر اس جگہ پر آئی ہوئی اب اس جگہ سوائے پھانسی کو اور لکھائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اب آپ بتائیں میں کیا کروں یا وہاں پڑ ہی لے دور اٹھا کر سامنے فیبوں کو لکھے ہی نہیں جا سکتا تو ایسے ہی انسان اپنے اعمال اپنی ترتیب اپنے ارادوں اپنی محنتوں کوششوں کے نتیجے میں ایسی فائل فراہم کر دیتا ہے دربار لاہی کہ جس پر اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ آتا ہے اسی کو بتایا کہ فل ہم آپ من تخواہ مندا من منتقا اعلان کر دیا کہ انسان کی طرف لیکن کی, کی بات کوئی برائی کی بات سمجھ نہیں دے گی اس کو پیار دے گی آوشک کوشش کر کے ثبوت فراہم کرنا ہے لہذا زندگی پر نظر ڈالیں نظرثانی کریں کباہ کو مزور کرے اور برائیوں کو نکالے کمزوریوں کو فا کرے ہمت کرے قبر باندھے محنت کرے اور آگے بڑھے اس کے بغیر کوئی چیز نہیں آسمارک العمل کی توفیق توقی